آج کا جو ٹاپک ہے میرا وہ ہے زندہ ایمان لگ فیت اور اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں لونگ فیت کو پرفیکٹ فیت تو کچھ پہلے ہم آج اس کے دیکھیں گے برانی یار باپ اور اس کی اہلی آئے ہم پڑھیں گے اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندے کی چیزوں کا ثبوت ہے سپائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان کیا ہے جن چیزوں کی ہم امید رکھتے ہیں یہ ہمارے اس ایمان کی پیش ہے اور جن چیزوں کا اعتقاد ہے جو چیزیں بھی موجود نہیں ہم ان پہ اعتقاد رکھتے ہیں خدا انداز تھوٹ سے ہمیں دے دے گا یا کر دے گا ہمارے لیے ہم دیکھی چیزوں کا ثبوت یا قائلیت اپنے اندر رکھنا بائبل اس کو ایمان کہتی ہے اور اس کو تھوڑا میں اور ایکسپلین کرنا چاہوں گا ہم نے خدا سے کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہے تو ہمیں ایمان سے ملے گی ہماری کوئی بھی پرابلم ہے اور ہم خدا سے چاہتے ہیں کہ خدا اس کا حل ہماری زندگیوں میں لائے تو ہم ایمان سے خدا سے وہ حاصل کر سکتے ہیں ابھی ہم نے پڑھا ابرانی میں سے یارہ باب اس کی پہلی آیت ایمان کی جو بنیاد ہے وہ امید پہ ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا رکھیں امید رکھیں لیے پترس کہتا ہے پالوس کہتا ہے ایمان امید اور محبت یہ تینوں دائمی ہیں اب ہیں ہمیشہ سے موجود ہیں اور ہمیشہ تک رہیں گے کیونکہ یہ خدا کی صفت کا حصہ ہے یہ خدا کی صفات کا حصہ ہے سو امید رکھیں امید رکھیں خدا مند آپ کو شفا دے گا امید رکھیں کہ خداوند اپنے کلام کو اپنے وعدوں کو ہماری زندگیوں میں پورا کرے گا اور خدا ہمیں برکت دے گا اور پھر اس امید کی بنیاد پہ ہم اپنے فیت کو ایمان کو تعمیر کرتے ہیں بلڈ اپ کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ امید نہیں خدا مد آپ کو برکت دے گا خدا مند آپ کو شفا دے گا خدا آمد آپ کی زندگی میں اپنے وعدوں کو پورا کرے گا تو آپ کسی چیز کے لیے ایمان نہیں رکھ سکتے ہیں. امید جو ہے یہ ایمان پہ میں ڈویلپ ہوتی ہے اور اگر اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کریں امید کا تعلق ذہن کے ساتھ ہے اور ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ذہن جس چیزوں جن چیزوں کے لیے امید رکھتا ہے ہماری روح ان چیزوں کے لیے ایمان رکھ سکتی یہ ایک سمپل وے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور دنیا میں بنیادی طور پر دو قسم کے ایمان ہیں قدرتی ایمان اور مفقوق الفطرت ایمان قدرتی ایمان جو ہے یہ انسانی ایمان یہ ہر ایک کے پاس ہے وہ ایماندار ہے یا غیر ایماندار ہے یہ کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے اس کے پاس قدرتی ایمان جو ہے وہ موجود ہے اور یہ قدرتی ایمان کیا ہے مثلا آپ سوئچ آن کرتے ہیں اس ایمان سے کہ لائٹ جلے گی کیونکہ آپ کی نیچرل سینس یہ بتاتی ہیں جب ہم سوئچ آن کرتے ہیں پنکھا یا لائٹ جو کچھ بھی اس سے منسلک ہے وہ آن ہو جاتا ہے یہ ایک نیچرل فیتھ ہے جو سارے انسانوں میں ہے اور ایک اس سے بھی بڑا ایمان ہے جو معفوق الفطرت ایمان ہے جو خدا کا ایمان ہے خدا کی طرف سے ملتا ہے اور خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے اور جب ہم یسو مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو یہ ایمان گولڈی فیت ہماری زندگیوں میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ جو ایمان ہے وہ چیزیں جو ابھی ان ریئلٹی میں ہیں حقیقت میں نہیں ہے اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو ایمان ان چیزوں کو جو ابھی ان ریالٹی میں ہے ان کو ریالٹی کے ریلم میں ریالٹی کے علاقے میں لانے کے قابل ہے اور ہمیں یسو مسیح پر ایمان لاتے ہیں مفوق الفطرت ایمان دیا گیا ہے جس کو ابھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے اور یہ ایمان کیسے آتا ہے روبن داس باب اس کی سترہ آدمی لکھا ہے اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا سننا مسیح کے کلام سے سو ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور کیا سننے سے خدا کا کلام سننے سے یسو مسیح کی باتیں سننے سے خدا کا کلام پڑھنے سے اور اس کو سننے سے ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے کون سا ایمان مفوق الفطرت ایمان اب آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے خدا سے نجات چاہیے نجات کے لیے ایمان چاہیے تو وہ کہاں سے ملے گا کلام سننے سے شفا کے لیے ایمان چاہیے وہ آپ کو کہاں سے ملے گا کلام سے ملے گا کوئی آپ کو برکت چاہیے اور اس برکت کے لیے اس سے پہلے کہ وہ آپ کو برکت ملے آپ کو آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے اور وہ ایمان کہاں سے ملے گا بائبل میں سے ملے گا اس لیے ضرور ہے کہ ہم روزانہ بائبل پڑھیں اور روزانہ بائبل کو سنیں کیونکہ بائبل پڑھنے سے خدا کا کلام سننے سے ہمیں کیا ملتا ہے ایمان ملتا ہے ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں معاوضہ ہو ہماری زندگی میں شفا ہے ہماری زندگی میں برکت ہو ہماری زندگی میں کامیابی ہو تو ان ساری چیزوں کے لیے کیا چاہیے ایمان چاہیے اور ایمان کہاں سے ملتا ہے بائبل سے ملتا ہے ہمارے ملک میں جو بیسک پرابلم ہے وہ یہ ہے اب چاہے ہمارے پاس ایمان ہو یا نہ ہو ہم یہ سوچتے ہیں کہ پاسٹر صاحب کے پاس جائیں گے اور دعا کروائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ غلط بات ہے اگر آپ ایمان نہیں رکھتے ہیں میں جتنی مرضی دعا کروں آپ کو کیا ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا آپ نے بائبل پڑھنی ہے آپ نے مسیح کا کلام سننا ہے آپ نے مسیح کی باتیں سننی ہے اور اس سے آپ کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے ایمان پیدا ہوتا ہے اور ایمان ڈیولپ ہوتا ہے آپ کو پاکر کا بپتسمہ چاہیے اس کے لیے ایمان کہاں سے ملے گا بائبل میں سے ملے گا آپ کو روح کو کی نیمتیں چاہیے اس کے لیے ایمان کہاں سے ملے گا بائبل میں سے ملے گا آپ کو شفا چاہیے کوئی اور پرابلم ہے اس کا حل چاہیے تو پہلے اس سے پہلے کہ آپ کو حل ملے آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے اور ایمان کہاں سے ملتا ہے بائبل میں سے اور پھر جب ہم خدا کے کلام کو اسٹڈی کرتے ہیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس سے ہمیں ایمان ملتا ہے اور پھر جب ہم اس ایمان پہ عمل کرتے ہیں تو ہمیں شفا یا برکت یا موضوع آپ جن چیزوں کے لیے دعا کر رہے ہیں اگر آپ ان چیزوں کے لیے ایمان نہیں رکھتے ہیں تو آپ کو کیا ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا اور آپ جن چیزوں کے لیے پریئر کر رہے ہیں ان کے مطابق آپ بائبل میں سے کوئی ریفرنس کوئی آیت کوئی حوالہ ڈھونڈے اس کو اسٹڈی کریں اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں اس کلام کو اپنے ایمان میں منتقل کر دیں اور پھر اس کے مطابق دعا کریں تو آپ کو کیا وہی آپ کو ملے گا ایمان کو سمجھنا اور ایمان کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ایمان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے ورنہ آپ کی بہت سی خواہشیں دوری رہ جائیں گی آپ کی بہت سی بیماریاں آپ پہ رہ جائیں گی آپ کی بہت سی مشکلات آپ کے ساتھ ہی رہیں گی اگر ہم ایمان کی اس ڈائمینشن کو نہیں سمجھیں گے جس کو ہم لیونگ فیت کہتے ہیں زندہ ایمان بائبل ہمیں بتاتی ہے آپ کو بتایا دنیا میں دو قسم کے ایمان ہیں انسانی ایمان اور الہی ایمان اور چرچ میں دو قسم کے ایمان ہیں زندہ ایمان اور مردہ ایمان زندہ ایمان کیا پیدا کرتا ہے زندگی پیدا کرتا ہے اور مردہ ایمان کیا پیدا کرتا ہے کچھ بھی پیدا نہیں کرتا اسی کے بارے میں یقوب رسول نے بتاتے ہیں نکام آدمی کیا تو یہ نہیں جانتا کہ ایمان بغیر مال کے ایمان تو ہے لیکن کیسا ایمان ہے مردہ اور مردہ چیز سے کیا فائدہ ہے کوئی بھی فائدہ نہیں پوری دنیا میں مسیحوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ہمیں ہم صرف سف... تقریباً ہم سب ایمان رکھتے ہیں لیکن بیشتر جو ہیں وہ مردہ ایمان رکھتے ہیں اس لیے ہماری حالت تبدیل نہیں ہوتی اس لیے ہمارے حالات تبدیل نہیں ہوتے ہیں اس لیے ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایمان کی جو ڈائمینشن جس میں ہم رہتے ہیں وہ مردہ ایمان اور مردا ایمان ہمیں کیا دے گا میں کچھ بھی نہیں دے گا سو so, خدا اس پوائنٹ تک ہمیں لانا چاہتا ہے کہ ہم فیب کی لیونگ ڈائمینشن میں پہنچیں زندہ ایمان میں رہنا سیکھیں اور موو کرنا سیکھیں اس لیے کیا کریں زیادہ سے زیادہ بائبل پڑھیں غور کریں ٹیپ پہ بائبل کو لگائیں اور سنیں بائبل کو بائبل آپ کے اندر جائے خدا کلام آپ کے اندر جائے تو ایمان آپ کے اندر جائے اور ایمان ہمیشہ ابلیس کو شکست دے سکتا اگر ابلیس آپ کی زندگی میں کسی ایریا سے خوف زدہ ہے تو وہ آپ کے ایمان سے خوف زدہ ہے وہ دعائیں جو ایمان سے کی جائیں گے ابلیس کو خوف زدہ کر, کر دیتی وہ دعائیں جو ایمان سے کی جاتی ہیں وہ بیماری کو بھاگنے پہ مجبور کر دیتی مال چودہ بار اور اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کیسے کام کرتا اور اس میں پالوس اور بننا کی خدمت کا ذکر کیا گیا ہے یہ ان کا پہلا سفر ہے مشنری دورہ ہے اور جس کے دوران یہودیوں نے ان کے ساتھ سانی کی اور پھر وہ وہاں سے بھاگے جربے میں تو ہم پڑھیں گے امال چودہ باپ اس کے ساتھ سے دس آئے امال چودہ باپ اس کی سات سے دس آئے اور وہاں خوشخبری سناتے رہے اور نسا میں ایک شخص بیٹھا تھا جو پاؤں سے لا لائق ایمان ہے تو بڑی آواز سے کہا کہ اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا بس وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا اب ایک یہ زبردست واقع ہے جس میں ہم ایک زندہ ایمان کی ایگزامپل کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ ایک شخص ہے جو کیا ہے مفلوج ہے لنگڑا ہے بائے برت ہے پیدائشی طور پر پیدائش سے ہی وہ لنگڑا پیدا ہوا ہے ڈس ہے اور یہ دونوں وہاں پہ خوشخبری سنا رہے تھے اور وہ شخص پاؤں سے لاچار تھا اور کبھی نہ چلتا اور وہ پالوس کو یہ باتیں جو وہ بتا رہا تھا کلام جو وہ کر رہا تھا وہ کہتے ہوئے سن رہا تھا اور صاف میں لکھا ہے کہ وہ وہاں پہ خوشخبری سناتے رہے وہ کیا سن رہا تھا خوشخبری سن رہا تھا خوشخبری کیا ہے یسو مسیح کے بارے میں کلام ہے اور وہ ٹریپل مین جو ہے وہ سن رہا ہے اب ڈیفینیٹلی شفا جو ہے اس کے بارہ طریقے ہیں اور ایک آدم کو چاہیے اور ایک ایماندار کو چاہیے کہ اسے سارے کے سارے میتھڈ آتے ہوں تاکہ وہ سب کو اپلائی کرتا چلا جائے اور جو بھی جہاں پہ بیٹ ہو جائے لوگوں سے میکسیمم برکت حاصل کر سکیں شفا پاس لیکن عام طور پر جو شفا کے بیسک میتھڈ ہیں وہ یہ ہے کہ شفا جو ہے رک ادس کی نعمتوں کے وسیلے سے بھی مل سکتی ہے نمبر ون نمبر دو جب کسی جگہ پہ بھی نائنٹنگ موو کرے فلو کرے وہ مسے سے بھی شفا مل سکتی نمبر تین اور سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ شفا جو ہے یہ ایمان سے ملتی اور اکثر لوگ اس لیے اپنی ہیلنگ کو مس کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے اب یہاں پہ ایک بڑی ڈیسپریٹ دیس سچویشن ہے اور ایک مفلوج اور لاچار شخص ہے جنم سے وہ لنگڑا ہے اور وہ پالوس کو یہ باتیں کرتے ہوئے سن رہا ہے اور پالوس نے اس کی طرف غور سے دیکھا کہ اس میں شفا پانے کے لائق ایمان ہے آپ کے اندر یہ ڈسرنگ ہے, یا ہے یہ شفاف آ سکتا ہے لیکن اس نے کس کوالٹی کو اس کے اندر دیکھا ایمان کو دیکھا کہ اس کے اندر تو ایمان ہے اور یہ شفا پا سکتا ہے اب خدا کلیشیا کو اس پوائنٹ پہ لانا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر اس سال تک لیونگ فیتھ ہو ہم ہنڈریڈ پرسینٹ شیورٹی کے ساتھ خدا کے کلام پہ ایمان رکھیں جو وہ جو کلام کہتا ہے اس کو قبول کریں اپنی زندگی میں اور اس کے مطابق عمل کریں تو ڈیفینیٹلی خدا اس کے مطابق ہمیں شفا دے گا یا ہمیں آزاد کرے گا یا برکت اب اس لنگڑے شخص نے اس لیے شفا نہیں پائی یہ پالوس جو ہے وہ رسول ہے بلکہ وہ باتیں سن رہا تھا جو پالوس کہہ رہا تھا اور پالوس نے دیکھا کہ اس کے اندر ایمان ہے امال so, چونا باپ اس کی نومی آیت نے ہمیں بتایا کہ پالوس نے اس اس کے کے اندر دیکھا کہ اس کے پاس ایمان ہے بٹ اسٹل وہ مفلوج ہے نومیت کیا بتاتی ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے اور اس نے کلام کو سنا ہے اور پالوس نے بھی اس کی زندگی میں ایمان دیکھا ہے لیکن اسٹل وہ کیا ہے وہ مفلوج ہے ابھی کوئی شفا نہیں ہے سو so, اس نے ساری تعلیم کو سنا ہے ساری منادی کو سنا ہے اور اس کے اندر سارا ایمان موجود ہے بر اسٹل وہ کیا ہے وہ مفلوچ ہے نومیت بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ پول نے اس کے اندر دیکھا کہ اس کے اندر شفا پانے کے لئے ایمان موجود ہے اگر ایمان ہے تو پھر شفا کیوں نہیں اس کو مل رہی اور اگر آج آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ کو شفا کیوں نہیں مل آپ کو برکت کیوں نہیں مل رہی ہم کیوں آزاد نہیں ہو رہے سم ٹائم شفا کا ایک ٹائم ہے اور خدا نے اپنے ٹائم پہ شفا دیتا ہے اور کئی دفعہ خدا فوری شفا دیتا ہے کئی دفعہ خدا گریجلی ہے خدا کے اپنے ہیں لیکن جب ہم ایمان رکھتے ہیں خدا اس ایمان کو ریسپیکٹ کرتا ہے, کیونکہ وہ اس پہ رکھا گیا ہے خدا اس ایمان کو آنر کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے کلام پہ رکھا گیا اس سے پہلے ہم آگے بڑھے میں ایک دہائی شیئر کرنا چاہوں گا اپنی اپنے فیملی کی اس سال یہ اگست کی بات ہے اگست کے شروع کی بات ہے اور چار بجے کے قریب سمینہ میں اپنی وائف کی بات کر رہا ہوں صبر دس اس پہ ایک بیماری کا حملہ ہوا اور وہ بدھ کا دن تھا اور میں میسی تیار کرنے بیٹھا اور ابلیس نے اس پہ فالش کا حملہ کیا اور اس کا منہ جو تھا وہ ٹیڑھا کر دیا اس نے اور ایک سائڈ جو تھی بالکل اس کو پیرالائز کر دیا اور میں نے اسے اٹھا کے کھڑا کرنے کوش کی کوشش کی سال کی میں بات کر رہا ہوں جائی اگست کی اور اسے میں نے کھڑا کرنے کو اس کی چلانے کو اسکوڈنٹ جس اسٹینڈ دیا لیکن آئی ہیو دا فیتھ فور اتنے سال ہم نے خدا کو کرتے معیے دیکھا ہے ہم شفا کے لیے ایمان رکھتے ہیں اور پانی لیا میں نے اور دعا کو اس کو میں نے کہا بولنے کے لیے سیکنڈ اسپیک اس قدر پلیس نے اسٹرانگ جو ہے وہ اس پہ حملہ کیا اس بھی اور اس سے پہلے کے تھنگس اور ورس ہوتی پریئر کی میں نے میں کہا جسٹ پندرہ منٹ میں نے دعا کی اور قرآن طور پہ نہیں آ سکی ویک اور میٹنگ کے بعد میں فوراً گیا میں دیکھوں فردر کیسی حالت ہے بٹ آئی وی اسٹل ہی مکمل مکمل طور پہ شکایت ابلی صاحب کی زندگیوں میں اس سے نہیں پتا میں آج گوائی شیر کے ہوں تو ہم ریسٹ کر رہی ہے اور میٹنگ کے بعد خدا ہم سے پیار کرتا ہے خدا کی قدرت موجود ہے لیکن اگر ہم اپنے ایمان کو ریلیز نہیں کریں گے اور شک رکھیں گے اپنی زندگی میں اور اس ایمان پہ عمل نہیں کریں گے ایکٹ نہیں کریں گے ہمارا ایمان کبھی زندہ ایمان نہیں ہو سکتا ہے گرچہ ڈاکٹرز کے بعد جانا اچھی بات ہے یا میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے ہم لے سکتے ہیں ہمیں لینی چاہیے لیکن بیسک چیز ہے کہ آپ نے ایمان کو زندہ کریں یہ خدا شفاہ دے آپ کیسے ہم لیوی فیرد موو کر سکتے ہیں تو دسویں آیتہ پڑھیں چود میں باپ کی دسویں آیت عمال تو بڑی آواز سے کہا کہ اپنے پاؤں کے بال سیدھا ہو جا تو یہ ہے زندہ ایمان کہ اس ایمان پہ عمل کیا ہے نومی میں اس کے پاس ایمان ہے وقت سٹیل وہ کیا وہ مفلوچ ہے لیکن دسویں آیت کا جو ایمان ہے والوس نے اس سے کہا کہ تو کھڑا ہو جا اور تو کیا کر چل اور اس مفلوچ نے اسے آرگومنٹ نہیں کی میں تو جنم سے لنگڑا ہوں میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں میرے پاہوں میں طاقت نہیں ہے میری ہڈیوں میں می بی سرکولیشن نہیں ہے میرے مسلز ویک ہیں میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں کیونکہ جب ایمان ہے اور جب زندہ ایمان ہے تو وہ عمل کرنے لگ پڑتا ہے اور جیسے ہی وہ کھڑا ہوا اس نے ایفرٹ کی اٹھنے لگا خدا نے اس کے اندر معاوضہ کیا اور وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا ان دا سیم وے خدا نے آپ کے ساتھ وعدے کیے می بی شفا کا وعدہ ہے خدمت کا کلام ہے برکت کے وعدے ہیں آپ اس ایمان پہ کھڑے ہو جائیں اور اس ایمان پہ عمل کریں جب ہم ایمان پہ عمل کرتے ہیں تو ایمان لوز ہوتا ہے عمل کرتا ہے کام کرتا ہے جب آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کا ایمان عمل کرتا ہے پیت لوز ہو جاتا ہے اور وہ سب کچھ کرنے پہ خدا کا کلام سب کچھ کرنے پہ قادر ہے وہ ان چیزوں کو جو موجود نہیں ہے ایسے بلا لیتا ہے گویا کہ وہ موجود وی سرو اے ٹرمینڈس میری اپنی زندگی میں اور میں نے اپنی اس قدر میریکل دیکھے ہیں کہ اگر میں ریکال کرنا چاہوں تو اور اس لیے میں رکھتا ہوں خدا سب کچھ کر اور جب تک ہنڈریڈ پرسینٹ امید ہے خدا اس کی میں سب کچھ نہیں لا سکتا ہے اس کے گردے نہیں بنا سکتا ہے یو اسپیک آف اینی میڈیکل گاڈ کین ڈو دیکھیں یوکوب کا خط اس کا دوسرا باپ اور اس پار میں اس کی ٹھار تو جب تک ہم اپنے فیت کو لوز نہیں کرتے ہیں فیت ایمان پہ عمل نہیں کرتے ہیں وہ ایمان کچھ وہ قید میں اور وہ زندہ ایمان نہیں ہے بلکہ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ امال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں تو اپنا ایمان بغیر امال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان امال سے تجھے دکھا So, اس میں یکو پھر اسی فیت کے اس ایلیمنٹ کو اس پہلو کو ہمارے لیے واضح کرتا ہے کہ اگر ایمان کو ایکشن نہ لایا جائے اس پہ عمل نہ کیا جائے اس کو فورس نہ کیا جائے اس ایمان میں کوئی فائدہ ہے. خدا کا کلام ہمارے اندر ایمان پروڈیوس کرتا ہے شفا کے لیے معذرات کے لیے رول قدر کی نعمتوں کے لیے نوکری حاصل کرنے کے لیے بزنس کے لیے فروٹفلنس کے لیے برکت کے لیے ہمیں ایمان دیتا ہے اور ہم نے اس ایمان پہ ایکٹ کرنا. ابھی میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ اور ایزی وے میں ہم نے پڑھا کہ پالوس نے کہا کہ اپنے پاؤں پہ سیدھا کھڑا ہو جا اور اصل میں وہ اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے ایمان پہ سیدھا کھڑا ہو اور جیسے ہی اس نے جو الفاظ اسے کہے گے اس پہ عمل کرنا شروع کیا خدا نے اس کی مدد کی اور وہ فوراً اپنی پہ کھڑا ہو گیا بلکہ اچھلنے نے لگا اور خداون کی تعریف کرنے لگا تو جب ہم خدا کے کلام پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کےڈنگلی ایکٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے فیت کو ریلیس اور ہم اس معاذے کو حاصل کر سکتے ہیں پڑھے مرکز یارہ باب اس کی تیسویں آیت میں ہم ایک ایمان کی اور اگزامپل کو دیکھ سو نے جواب میں ان سے کہا خدا پر ایمان رکھو میں تم سے سرچ کہتا ہوں کہ جو کوئی استہار سیکھے اکڑ جا اور سمندر میں और کر اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے اس شاید میں تین مرتبہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو کچھ آپ دل میں ہی مان رکھتے ہیں وہی آپ کہیں کیسا ہوگا میرے ساتھ اور اپنے دل میں شک نہ کرے تو وہی اس کے لیے کیا ہوگا ہو جائے گا سو لگ فیتھ از سیئنگ فیت آپ کہتے جائیں ایمان رکھیں ہم نے دل میں اور اس کے مطابق آپ کہتے جائیں مثلا بیمار ہیں اور آپ بڑے ایمان سے آپ دعا کرا رہے ہیں کنوینشن گئے گوشت میں گئے آپ دعا کروا رہے ہیں کہ جی مجھے شفا مل جائے اور کوئی آپ سے پوچھا سناؤ جی کی حال ہے تو آپ اسے کہہ رہے ہیں پتا نہیں ابھی تو بڑی تکلیف ہے پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں گا یا نہیں ہوں گا یا کیا ہوگا میرے ساتھ وہ اپنے سارے فیتھ کو کیا کر رہے ہیں کینسل کر رہے ہیں یہ نے کہا کہ جو کوئی جو تم ایمان رکھتے ہو اور اس کے مطابق کہتے ہو خدا ایسے کرے گا اور یقین رکھو کہ خدا ویسے ہی کرے گا ایون میں اس پہاڑ سے کہو کہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے سو لیونگ فیت یا ایکٹیو فیت وہ ہے جو سینگ فیت ہے یعنی جو کچھ آپ دل میں ایمان رکھتے ہیں وہی آپ کہتے جائیں کہ خدا میری زندگی میں یہ کرے گا اور خدا اپنے ٹائم پہ اس چیز کو اس کام کو آپ کی زندگی میں ہونے دیں شفا کے لیے ایمان ہے تو کہتے جائیں خدا مجھے شفا دے رہا ہے خدا میری زندگی میں شفا لے آیا ہے مجھے شفا میں کہتے جائیں چاہے شفا ہے یا نہیں ہے آپ کیا کریں ایمان سے کہتے کہنا ایمان پہ عمل کرنے کا ایک پہلو ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ سیکھیں کہ عملی ایمان کیسے اصل کنیکٹو لونگ فیتھ تو ہم اس کو کہنا سیکھیں یہ نہ کہیں کہ میرے ٹانگوں میں درد تھی دعا کریں یہ کہیں کہ میرے ٹانگوں میں درد ہے اور خدا مجھے شفا دے رہا ہے تو اپ بھی میرے لیے دعا کریں۔ اپ اپنے فیت کو اور زیادہ ایکٹیو بنائے۔ میرے شوہر کو یہ پرابلم ہے اور میرا ایمان ہے خدا اسے ٹھیک کر رہا ہے تو اپ بھی میرے لیے دعا کریں۔ اور جو اپ منہ سے کہتے جائیں گے اور تھوڑا اڈیبل وائس میں کہتے جائیں گے وہ چیز اپ کے ایمان کو سٹرونگ کرے گی اور جو چیز آپ کے ایمان کو سٹرونگ کرتی ہے وہ دیمنز وہ ابلیس کو ویک وہ چیز آپ کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے وہ بلیس کو کمزور کرتی ہے اور ہر وہ چیز جو آپ کے ایمان کو کمزور کرتی ہے وہ آپ کی زندگی میں بلیس کو کرتی تو کہتے ہیں خدا نے مجھے نوکری دے رہا ہے میری دعا کریں اور میرا ایمان ہے خدا مجھے جاب دے رہا ہے خدا مجھے بزنس دے رہا ہے خدا مجھے پراسپر کر رہا ہے اور آپ بھی میرے لیے ایمان رکھے اور میری دعا کریں تو یہ آپ کا پوزیٹو فیس اور یہ ایکٹو فیت میں اس زندہ ایمان میں اور کہتے ہوئے ایمان میں اتنی قوت پائی جاتی ہے کہ یہ ہر شخص کو تبدیل کر سکتا اور یہ حالات کو تبدیل کر سکتا. آپ سمجھتے ہیں؟ پلان شخص ہے اس کا دل بہت سکتا ہے, وہ یہ نہیں ہو سکتا ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے لیکن جب ہم اپنے ایمان کو عملی ایمان اور کہتا ہوا ایمان بنا لیتے ہیں خدا سخت سے سخت پتھر کو بھی نرم بنانے پہ قادر ہے کیونکہ وہ خدا ہے وہ آپ اپنے ایکٹیو فیت سے اور لیونگ فیت سے کسی شخص کو بھی روحانی طور پر تبدیل اور بہتر کر سکتے آپ اپنے گھر کے حالات تبدیل کر سکتے آپ اپنی بیماری کو آپ اپنی پرابلم کو دور کر سکتے آپ اپنی فزیکل کنڈیشن کو چینج کر سکتے کیونکہ ہم ایک مردہ خدا پہ نہیں بلکہ زندہ خدا پہ ہی مانتے اور اس لیے ہمارے اندر لفہ ہم فیلنگ کے مطابق آپ بڑا اچھا محسوس کر رہے ہیں میں بھی اور آپ اچھا فیل کر رہے ہیں کچھ دن آپ کے بڑے اچھے گزرے ہیں تو آپ کا ایمان جو ہے وہ بھی آپ ایمان میں بڑا اچھا فیل کر رہے ہیں لیکن کچھ دیر کے بعد جب آپ کے حالات ذرا برے ہو جاتے ہیں اور آپ کی فیلنگ چینج ہو جاتی ہیں تو آپ کا ایمان بھی چینج اور اس سے پتہ نہیں خدا جواب دے گا یا نہیں دے گا خدا کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا اور یہ کتنے سال یہی مصیبت پہ رہو گے خدا کچھ دے گا یا نہیں دے گا اتنے سال دعا کی ابھی تک کچھ نہیں ملا پتہ نہیں خدا دے گا یا نہیں دے گا اب شک کی طرف چلا جاتا ہے شک کرنے والا سمندر کی لہر کی ہے اور وہ کہے دو دلا ہے اور بے کیام ہے اپنی سب باتوں بے کیام ہے ایسا شخص یہ نہ سمجھے مجھے خداوند کی طرف سے کچھ ملے گا سو so کہنا سکھیں ایمان رکھیں بائبل کو سے ایمان حاصل کریں اپنی نیڈ کے مطابق اور دور کر رہا ہے خدا میری بیماری خدا نے دور کر دی ہے خدا مجھے بہتر نوکری دے رہا ہے خدا میرے بیٹے کو تبدیل کر رہا ہے خدا میری بہو کو تبدیل کر رہا ہے خدا جو بھی آپ کی نیڈ ہے میری ساس کو تبدیل کر رہا ہے اور ایمان رکھیں اور اس کو کہتے جائیں اور بلند واس سے کہیں آڈیبل وائس میں کہیں تو وہ آپ کے حالات میں چینج کریں سو فیلنگ کے ساتھ اپنے ایمان کو لنک نہ کریں فیلنگ ڈاؤن ہے کبھی اب ڈپریس ہے کبھی اب سیڈ ہیں پرابلم ہے ٹینشن ہیں آپ سول میں نیچے جا سکتے ہیں رونی جب ہم سول میں نیچے جائیں تو ہم نے اسپرٹ میں بھی نیچے جانا ہے اسپرٹ کو وہی رہنے سے ہم نے ان باتوں اور اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے اداس معاہجز کو لینا ہے, خدا ہمیں ایک ہارویسٹ نہیں دیتا ہے خدا ہمیں بہت سے ہارویسٹ جب ہم اپنے پیٹ کو اپنے سیڈس کو خدا کے میں سو کر دیتے ہیں خدا ڈفرنٹ ڈفرنٹ ہارویسٹ جب آپ جس سے میرے کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب آپ صرف شفا کے لیے ایمان رکھتے ہیں اور جب آپ شفا کا اقرار کرتے ہیں اور, اور, اور اس کے لیے آپ زندہ ایمان ہی رکھتے ہیں تو صرف آپ کو خدا شفا نہیں دے گا اور بھی بہت کچھ لوہیا ہم صرف ایک ہارویسٹ کی تو وہ کرتے ہیں کہ ایک چیز خدا دے گا لیکن خدا بہت سی چیزیں دے دیں کیونکہ وہ کیا ہے وہ خدا ہے. اگر زمین ایک ہارویسٹ دیتی ہے کم از کم ایک تو دیتی ہے ایک فصل تو دیتی ہے کیونکہ وہ زمین ہے آسمان اس سے زیادہ ہارویسٹ تو آپ کی زندگی میں موجود کے فلڈز آ سکتے ہیں جب آپ ایک دفعہ ایکٹو پیٹ کے دریا میں داخل لگت میں اور اس لیے میں سب سے زیادہ ایزی ہے وہ کہتا ہوا ایمان بھی عمل کرتا ہوا ایمان اور میرے بچے اچھے ایجوکیشن حاصل کریں گے اچھے قادم بنیں گے اچھی تربیت حاصل کریں گے اچھی زندگی بسر کریں گے یہ کیا ہے کہتا ہوا ایمان یہ بھی فیت ہے اور دل میں آپ شک کریں اور اپنے اور ویسی آپ کی زندگی میں ہونا شروع ہو اور جو کچھ آپ دعا میں کہتے ہیں وہی آپ اپنی زندگی کے ہر ایریا میں بھی انہی اسی لیول پہ رہیں اسی لینگویج پہ رہیں اور اسی قرار کرارے کیونکہ نہ صرف خدا ہماری دعا کو سنتا ہے بلکہ وہ ہماری باتوں کو بھی سنتا ہے ہر ایک نکمی بات جو تم زمین پر کہو گے آسمان پہ تمہیں اس کے لیے حساب دینا ہوگا خدا ہماری باتوں کو بھی ریکارڈ میں لکھتا ہے نہ صرف خدا آپ کی دعاؤں کو ریکارڈ کرتا ہے بلکہ خدا آپ کی ڈیلی لینگویج اور گفتگو اور باتوں کو بھی ریکارڈ کرتا ہے اور اگر وہ آپس میں ملتی نہیں ہے دعا میں آپ کچھ اور کہتے ہیں تکرار کچھ کچھ اور ہے اور اور ہے باتوں میں کہتے ہیں اگر وہ لائن اپ نہیں ہوتی ہے پھر خدا ہماری زندگی میں وائزدہ ریلیز نہیں کرتا سو so, چاہے وقتی طور پہ ہمارے سامنے ناکامی ہے ہمارے سامنے بیماری ہے ہمارے سامنے مشکل ہے لیکن ہم خدا کے ایمان پہ کامل ایمان خدا کے کلام پہ کامل ایمان اور یقین اور بھروسہ رکھیں گے یہ خدا فتح اور شادمانی اور شفا اور تبدیلی اور ہر قسم کی بلسنگ میری زندگی میں لا رہا اہم ایک اور حوالہ پڑھے فلپیوں چار باپ اور اس کی انیسویں آیت اور اس سے ہم ایک اور بائبل کا پرنسپل دیکھیں گے فلپیوں چار باپ اور اس کی انیس میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا تو اس آیت میں اختیار ہمیں بتاتی ہے کہ خدا میری ہر ضرورت کو پورا کرے. اتنی ضروریات کو ایوری ڈے ہماری کتنی نیڈس ہیں مے دس ہیں دس ہزار ہیں بیس ہیں ففٹی ہیں جو بھی ہیں ہماری بے شمار نیڈس ہیں اور پالوس ہمیں بتاتا ہے کہ خدا اپنے فضل کی دولت کے موافق یا اس کے باعث ہماری ہر ضرورت کو پورا کر سو so, اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی نیڈ کیا ہے آپ کی ضرورت کیا ہے تو آپ اسے میری تو کوئی نیڈ نہیں اٹس فیت کیونکہ خدا میری ہر ضرورت کو پورا کر رہا سم ٹائمس ہم اپنی نیڈز کو اس طور سے شیئر کرتے ہیں یا دعا کے لیے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم ان کو پوزیٹو سے اٹھا کے نیگیٹو اگر آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں تو آپ کا بیسک فیتھ یہ ہونا چاہیے کہ خدا میری ہر ضرورت کو پورا کرے اس وقت شاید آج مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے اور خدا جب اسے پورا کرے گا ان ٹائم میں بھی ایک سال کے بعد دو سال کے بعد تو وہ میری ضرورت جو ہے وہ نہیں رہے گی خدا ہمیں ایسے نہیں دیکھا جیسے ہم آج ہیں بلکہ خدا ہمیں ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہم اپنی زندگی کے اینڈ تک ہوں گے اور وہ یہ دیکھ رہے کہ جہاں جہاں ہماری زندگی میں نیڈز آتی جائیں گی وہ اپنے الہی ہاتھ سے اور اپنے الہی خزانے سے ہماری ان نیڈز کو پورا کرتا چلا جب ہم اس قسم کا ایمان رکھتے ہیں کہ خدا میری ہر ضرورت پوری کرے اور جب ہم یہ کہتا ہوا ایمان رکھتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے سین پہ خدا کو لے آتے ہیں جب ہم انسانوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں خدا کی طرف ہیں اور رکھتے ہیں اور پھر جب خدا ہماری زندگی کے سین پہ آ جاتا ہے پھر ہم اس کو لاؤ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بیااف پہ کام کرے وہ ہماری زندگی پہ کام کرے اور وہ ساری خرابیاں جو ہم نے اپنی زندگی میں ڈیلپ کر لی ہیں خدا کو الاؤ کریں یہ وہ ہر ایک چیز کو ہماری لائف میں ری ارینج خدا ہماری ہر ضرورت سے واقف ہے اور کچھ لوگ سوچتے ہیں خدا ہماری ہر نیٹ کو جانتا ہے خدا خود ہی جو چاہے گا میری زندگی جو اس کو پسند آئے گا میری زندگی میں کر دے گا مجھے مانگنے کی یا کہنے کی کوئی ضرورت تو جب ہم اس قسم کا ایمان رکھتے ہیں جو کہ سست ایمان ہے ہم ابلیز کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں وہ ہماری ٹیریٹری میں راکھا. ابھی ہم نے جو مرکز کی انجیل میں پڑھا وہ یہ ہے کہ جو کچھ انسان اپنے منہ سے کہتا ہے اور اپنے دل میں اس پر ایمان رکھتا ہے خدا وہ چیزیں ہماری زندگی میں پوری کرے خدا نے مسرور رہے اور وہ تیرے دل کے ارادے پورے ہم ایک اور آیت پڑھیں مرکز پانچ باپ اور اس کی پچیسویں آیت مرکز پانچ باپ اور اس کی پچیسویں آیت پھر ایک عورت جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا اور بہت طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی یسو کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کچھ چھوے کیوں کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی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 بارہ سالوں سے وہ بیمار ہے ایک لمبے عرصے سے بیمار ہے لیکن ہوپلس نہیں اسٹل اس کے اندر شفا کے لیے امید ہے کہ مجھے شفا مل سکتی ہے پہلے وہ انسانی طور پر ٹرائی کر رہی کوشش کر رہی ہے ڈاکٹرز کے پاس گئی ہے ربیبوں کے پاس گئی ہے ایکس ریز کیے ہیں ٹیسٹ کیے ہیں اور ٹریٹمنٹ کیے لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا لیکن اس کے اس بیماری نے اسے مایوس نہیں ہونے اور اس کے اندر ایک ڈیٹرمنیشن ہے ارادہ ہے فیصلہ ہے کہ میں مجھے شفا پانی ہے اور مجھے شفا مل سکتی ہے اور میں تندرست ہو سکتی ہوں میں ٹھیک ہو سکتی ہوں لمبے سال ہیں 12 ہے ہیں ڈارک ایئر اس کے اندر ایمان ہے کہ خدا سب کچھ ٹھیک کر سکے اور اس کا یہ ایمان اسے یسو تک لے گیا اور یہاں پہ میں ایک ایک دفعہ پہلے میں پھر آپ کو بتاؤں گا کئی دفعہ ہمارے درمیان یہاں پہ بڑے سالوں سے خدمت کر رہے ہیں یہ کہتی تھی خدا مجھے کم از کم اتنی زندگی دے کہ میرے بچے میٹرک پاس کر لیں کم از کم پھر میں بے شک مارجا تو کوئی بات نہیں اور پاسٹر صاحب کہتے ہیں ایسے ہوا کہ جب ہمارے آخری بچے نے میٹرک کر لیت ہو رہے ہیں آپ اس ایمان پہ سیل کر ہے چاہے منفی ہے چاہے مثبت ہے وہی وہ ہو جاتا ہے اس کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ سب بچوں کی شادی ہو جائیں گی یا اسی سال تک نبے سال تک خدا جتنی عمر دے ٹھیک ہے لیکن وہ جو کہ گئی وہ اپنے ایمان پہ سیل کرتی ہمیں کبھی بھی کم چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے تھوڑی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے اور تھوڑے تک نہیں رکنا ہے آگے تک جائے مانگے اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ہمیں کو پیسے دینے پڑتے ہیں مانگنے خرچ کرنا پڑتا ہے کچھ جو چیز مفت ملتی ہے وہ تو کم از کم لیتے جائیں سو so, بارہ لمبے سال ہیں لیکن یہ عورت نا امید نہیں ہے کہ مجھے شفا نہیں ملے گی اور ایک دن وہ یسو کو کلام سناتے ہوئے سن رہی کلام دیتی اس نے ستائیسویں می آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یسو کو سن رہی ہے یسو منادی کر ہے تعلیم دے رہا ہے کچھ باتیں کہہ رہا رہا ہے ہے کر رہے معا ویز ڈوئنگ پڑھ دیں یسو کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا تو so اس نے یسو کے بارے میں سنا ہے اور وہ اس بھیڑ میں گئی ہے اور وہ یسو کو بھی سن رہے گی یسو کیا کہہ رہا اور یہ بھیڑ بیشتر بہت بھیڑ ہے اور ایک عورت کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ بیچ میں سے پریس کرتے ہوئے پتا نہیں کتنے ہزار لوگ ہوں گے آگے پہنچے لیکن اس کا فیت اس قدر میں آگے کی طرف جا رہی ہے آگے یسو کے نزدیک پہنچ رہی ہے پچھلے دنوں میں ایک شاید ویڈیو دیکھ رہا تھا مجھے یاد نہیں بک میں پڑھ رہا تھا یہ رہا تھا میں میرے خیال میں بینئن کی ویڈیو تھی اور اس نے کہا کہ ایک ابسی عورت میرے پاس آئی اور اس نے اپنے ایک بچے کو میں بھی دس بارہ سال کا بچہ تھا اس کو اٹھایا ہوا تھا اور اس کے پاؤں مفلوج تھے اور اس کے ہاتھوں میں جوتی کا ایک نیا پیڑ تھا توڑا. جوڑا تھا جوتیوں کا اور بینئن نے کہا میں نے اس سے پوچھا یہ بچے تیرے کا یہ الگ اس کے پاؤں بالکل ٹیڑے ہیں اور وہ چال نہیں سکتا ہے وہ مفلوج ہے اور یہ تو نے دو جوتیوں کے نئے جو جوڑا ہے یہ کیوں تیرے ہاتھ میں ہے اس نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ خداوند آج میرے بچے کو شفا دے گا اور میں اس کو یہ جوتیاں پہنا کر واپس لے کر جاؤں اور اس نے کہا بینئن نے کہا کہ ہم نے مل کر دعا کی اور لٹرلی خدا نے معاوضہ کیا بچے کو شفا دی اور وہ وہی جوتیاں پہن کر اپنے گھر واپس لے آئی مین ماضی میں چاہے جتنے فیلئر ہماری زندگی میں آئے ہیں جتنی ناؤمیدیاں ہماری زندگی میں آئی ہیں ان کو موقع نہ دیں کہ وہ ہمارے فیتھ کو پیرالائز کریں یا ختم کرے ہر روز نیا ایمان رکھیں اور اس ایمان کا اقرار کریں اور خداوند میں آگے بڑھیں ایکٹو فیت رکھیں ایک دن ضرور خداوند ہمارے فیت کو آنر کرے گا اور میریکل ہماری زندگی میں ہوگا اور رابرٹس جو بہت ہی سینئر کیریزمیٹک ہیلر ہیں وہ کہتے ہیں میرے کروسڈ میں ایک عورت آئی اور اس نے ایک اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا وہ نیگرو تھی اور اس نے کہا کہ آپ میرے بچے کے لیے دعا کریں اس کا ہپ جوائنٹ نہیں ہے کولے کی ہڈی نہیں ہے پیدائشی طور چل نہیں سکتا ہے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا جوائنٹ ہی نہیں ہے اور کہا کہ اس مدر سے کہا کہ کسی کے کولے کی ہڈی نہیں ہے پتاشی طور پر اور وہ آ جائے یا جوڑ جائے so اس لیے ابھی وہ باتیں کر ہی رہا تھا اس کی ماں اس کو روک دی جس پاس جسا مجھے میں یہ لیکچر سننے نہیں آئی کیا ہو سکتا کیا نہیں ہو سکتا میں ایمان رکھتی ہوں خدا شفا دے گا اور میں تم سے یہ کہہ رہی ہوں تم صرف دعا کر صرف دعا کے لیے میں آئی ہوں کسی لیکچر کے لیے نہیں آئی آئی آلریڈی کہ میرا بچہ شفا پائے گا اور رابرس نے کہا کہ تھی ایمان رکھتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں اور اس نے دعا کی اس کے ایمان پہ بیس کرتے ہوئے یہ اور اس کی ماں ایمان رکھتی ہے اور اس نے بچے کو چھوڑ دیا اور تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ وہ بچہ پورے آڈیٹوریم میں باغ دوڑ رہا تھا اور ایک بڑی ہلچل خدا نے وہاں پہ دی اور اس کو مکمل شمار دی. آبی منفی بات نہ کہار نہ کرے اور ابلیس کو موقع نہ دے مثبت کہیں خدا ہمارے زندگی میں پڑھیں کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھولوں گی تو اچھی ہو جاؤں اب یسو نے اگلی اگلی آیتوں میں مینشن کیا کہ کس نے مجھے چھوا ہے کیونکہ قوت مجھ میں سے نکلی ہے اور اس نے سے کہا جا تیرا ایمان بڑا ستائیسویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یسو پہ ایمان لائی ہے اس نے یسو کی باتیں سنی ہے وہ یسو کلام سے واقف ہوئی ہے اور اٹھائیسویں آیت میں ہم نے دیکھا کہ وہ کہتی تھی وہ کیا کر رہی تھی کہتی تھی کیا کہتی تھی کہ اگر میں اس کی شاپ کا کونا ہی چول لوں گی تو میں شفا پات اب اس کے کہنے سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے اور اس کے اندر لونگ فیتھ اور نہ صرف فیتھ ہے بلکہ ایکٹو فیت ہے کیونکہ وہ کیا کہہ رہی ہے وہ کہتی ہے وہ کہتی ہے اور یہاں پہ جو گری وڈ یوز ہوا ہے کہنے کے لیے اس کا مطلب ہے وہ مسلسل کہہ رہی یونانی میں یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ کہہ رہی تھی بلکہ وہ مسلسل کہہ رہی تھی کہ اگر میں اس کی پوچھا کر کونا چھو گی تو مجھے کیا ہوگا شفا دیٹنگ میں میتنگ میں جاؤں گی تو مجھے شفا ملتی اگر آج میرے لیے دعا کی جائے گی تو خدا مجھے شفا دے اگر آج میں خود دعا کروں گی تو خدا... کہیں بھی آپ اپنے ایمان کو فوکس کر سکتے پوائنٹ آف ریلیز آپ بنا سکتے سو شی وا سنگ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کی پوچھا کر کونا گی اور مجھے شفا ملتی شی وا س شی واس بلیونگ دس تھنگ اینڈ وین شی ڈیڈ دیٹ تھنگ وہ یہ کہہ رہی تھی اس نے اس بات پر ایمان رکھا اور اس نے جب وہ کیا تو وہ ویسے ہی ہوگا سند دوبارہ کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی سو so, وہ یہ کہہ رہی تھی میں اتنے سالوں سے بیمار ہوں matter, میں بارہ سالوں سے بیمار ہوں اور میں بد سے بدتر ہو گئی ہوں میرے حالات پہلے سے بہت برے ہو گئے ہیں اس بیماری نے مجھ پہ قبضہ کر لیکن اگر میں اس کی پوچھا چھو لوں گی تو مجھے شفا مل اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اسی قسم کا ایمان سینگ فیتھ اور لونگ فیتھ اور ایکٹو فیتھ اور آپ یہ اپنے بچوں کے لیے کہیں میرے بچے یقیناً تبدیل ہو رہے ہیں وہ کامیاب ہوں گے وہ پھلدار ہوں گے یا شفا کے لیے آپ کو ایمان رکھنا ہے تو آپ اس کو کہنا شروع اپنے گھر کے حالات کے لیے آپ نے ایمان مان رکھنا ہے تو کہنا شروع کریں میرے گھر کے حالات تبدیل ہو رہے اور چار پانچ سال پہلے ہم یہ لڑائی جھگڑا تھا ڈائیورس کیس تھا اور ہسبینڈ نے ڈائیوس تھرو کورٹ کے وہ نوٹس بھی بھیج دیا اور اس لیڈی کو ہم نے سمجھایا دعا کی اس کو بائبل کے بارے میں بتایا اور اس نے کہا اس, کا یہ اس نے دن مجھے کہا کہ اگر آپ, اگر آپ میرے گھر میں آئیں اور دعا کریں تو میرا ایمان ہے خدا حالات کو تبدیل کر دے گا گھرچے ہمارے لیے بہت مشکل ہے ٹائم نکالنے جائیں کہا کہ اگر آپ کا یہ فیت ہے ہم آپ کے گھر میں آئیں گے اور دعا کریں گے اور ایمان رکھے خدا اندھا آپ کے حالات تبدیل کر دے گا تو ٹیوسڈے کو میں اس گھر میں گیا دعا کرنے کے لیے اور وینسڈے کو اس کا شہر آیا اور اس کو واپس اپنے گھر کریں. جیسے تیرا ایمان ہے جیسے دل کے اندیشے ہیں تو ویسے اور ایمان صرف یہ نہیں کہ ہم بڑے بڑے گیت گاتے ہیں لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں اور ہیلویا کے نعرے لگاتے ہیں یہ پتہ نہیں ہم غیر زبانے بولتے ہیں یہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہیں ایمان یہ ہے کہ جو ہم دل میں ایمان رکھتے ہیں کلام کے مطابق اس کو کہتے جائیں کہتے جائیں اقرار کرتے جائیں ہم اپنے فیت پہ اور اپنے میریکل کل کو ہم سیل کرتے جا رہے ہیں اور زیادہ ڈیفینیٹ کرتے بلڈ پریشر ہے خدا نے مجھے بلڈ پریشر سے شفا دے دی ہے خدا نے اینی ڈے گاڈ از گوئنگ ٹو ڈرنگ دیریکل ان یور لائف کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتی تھی یہ نہیں لکھا بلکہ لیا کیونکہ وہ کہتی تھی کہ میں اگر اس کی پچھا کہ کہ کونے کوئی چھو لوں گی تو مجھے شفا مل جائے تو so آپ کو تربیت کریں ایمان میں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی کلیسیاں جو ہیں وہ بےساکیوں کے سہارے چلیں پاس ان کی بیساکیاں نہ بنیں پادری صاحب کو جاواں گے گرجے جاویں گے دعا کریں گے ٹھیک ہو جائے اٹس گڈ پرابلم ہے اگر آپ اس کے لیے فیت نہیں جا سکتے ہیں تھوڑا فیت ہے چلیں ہم مل کے دعا کرتے ہیں لیکن بیسکلی ہمیں اپنے آپ کو فیت میں سکول کرنے کی ضرورت ہے تربیت کی ضرورت ہے سکولنگ کی ضرورت ہے سیکھیں اور اس کو ایکٹو کریں فیت کو اور کنفیشن کو کنٹینیوس بنائیں اس کو ایکٹو بنائیں اور اس کو سینگ کی یہ پہلی سٹیج ہے لیونگ فیت کی اس کو کہنے کی ڈگری پہ لائیں گا بس کہنا شروع خدا میری زندگی میں یہ کر رہا ہے خدا مجھے یہ دے رہا ہے خدا مجھے نوکری دے رہا ہے خدا میرے حالات کو خدا مجھے اچھا قادم بنا رہے خدا مجھے پاک کی نیمتے دے رہے خدا مجھے نیا لیور دے رہا ہے خدا مجھے یہ نیا آرگن دے رہا ہے خدا میرے بچوں کو تبدیل کر رہا ہے خدا میرے حالات کو تبدیل کر رہا ہے کہتے جائیں اور شک نہ کریں اور کہتے جائیں اور شک نہ کریں اور ایمان رکھیں خدا آپ کی زندگی میں اس میرے کل ہے وقت ہے کہ جو کچھ ہم نے سونا اس پریکٹیکلی عمل کریں۔ So, دعا کریں اور کہنا شروع کریں ایمان رکھیں خدا سے خدا آج مجھے ایمان دے مانگے آج خدا شفا کے لیے اپنی رہائی کے لیے اپنے بچوں کے لیے فائنینسیز کے لیے منسٹری کے لیے جاب کے لیے خدا کے لیے خدا آج مجھے ایمان دے تھوڑی دیر مانگیے خدا بس. مانگو تو تمہیں دیا جائے گا مانگے آج خدا بس. فیت مانگے مانگتے کے لیے فیت چاہیے ہے معاوضے کے لیے ایمان چاہیے ہے منسٹری کے لیے ایمان چاہیے ہے شفا کے لیے ایمان چاہیے مانگے آج خدا ان سے ایمان دے ایز فیتھ ٹو ڈے مانگے خدا ان سے دعا کرے آلات کے لیے برکت کے لیے مضبوطی کے لیے رہائی کے لیے آزادی کے لیے بندروں سے رہائی کے لیے دلیری کے لیے شفا کے لیے ایمان دے آ ایمان دے اپنے لوگ آج ہے خدا میرکل فیت سپر نیچرل فیت دے. مانگے خدان سے خدا مجھے ایمان دے تاکہ میں اپنی نیڈس کے مطابق فیتھ رکھ سکوں اپنی ضروریات کے مطابق ایمان رکھ سکوں اپنی پرابلمس کے سے بڑھ کر ایمان رکھ سکوں اپنی نیڈ سے بڑھ کر ایمان رکھ سکوں اب ہم نے ایمان سے مانگا ہے اب ہم اپنے ایمان کو عمل ملنا ہے اور اس کو ایکشن ملنا ہے کہ جو بھی آپ کی ضرورت ہے کہیں خدا مجھے شفا دے رہا ہے خدا میرے حالات کو تبدیل کر رہا ہے خدا میرے بچوں کو شفا دے رہا ہے خدا مجھے ایک نیا گھر دے رہا ہے خدا مجھے گاڑی دے رہا ہے جو بھی آپ کی نیڈ ہے جس کے لیے آپ کا فیتھ ہے خدا نیا لیور مجھے آج دے رہا ہے خدا مند نئے کنڈنیس مجھے آج دے رہا ہے خدا میری سانس کو تبدیل کر رہا ہے شفا دے رہے خدا خداً بہو کو تبدیل کر رہا ہے آج خدا وت آج بیٹوں کو تبدیل کر رہا ہے اقرار کریں ایمان سے مانگیں ایمان رکھیں اور کہتے جائیں امیریکل از کمنگ فرام گاڈ دیر از امیرکل فرائڈ خدا تو ہمارے درمیان ہے یہ ہمارے درمیان ہے یہ وسی ہمارے درمیان ہے یہ روفی ہمارے درمیان ہے یہ راہ ہمارے درمیان ہے. خدا صحت دے رہا ہے خدا خداون اڈیوں کو مضبوط کر رہا ہے خدا نظرا زکام ختم کر رہا ہے خدا الرجی دور کر رہا ہے خدا حالات کو تبدیل کر رہا ہے کہیں آج کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں اس کی پشاد کا کونہ نہ چھو لوں تو میں شفاف پا جاؤں اور یسو نے کہا مجھے کس نے چھوا ہے کیونکہ قوت مجھ میں سے نکلی ہے آج آپ کا ایمان یسو میں سے قوت کو ڈرا کر لے گا گا قوت کو حالات میں آج قوت آئے گی ذہنوں میں قوت آئے گی آج زندگیوں میں قوت آئے گی آج بدنوں میں قوت آئے گی کیونکہ آپ نے ایمان رکھا ہے اور اس ایمان کو آپ نے کہنا شروع کر دیا خدا مجھے پاک اور صاف کر جو بھی آپ کی نیند ہے مانگے آج خدا آر لوئی کہیں اور مانگے اور ایمان رکھیں اور اس کے بعد شاک نہیں کرنا ہے ایمان رکھنا ہے مانگنا ہے کہتے جانا ہے کہتے جانا ہے وہ اپنے دل میں کہتی تھی اگر میں اس کے بشاق کا کونا چھولوں لوں گی تو میں شفا پا جاؤں آر بخش دے کے تیرے لوگ تیرے کلام کو آنر کر سکیں تاکہ تو ان کے فیت کو آنر کر سکے قرآن جیسے آج تیرے لوگوں نے اپنے ایمان کو ریلیز کیا ہے تو ان کے لیے آج برکت کو ریلیز کر فوجات کو ریلیز کر شفا کو ریلیز کر نیتوں کو ریلیز کر ایمان کو ریلیز کر ان کی زندگی اور زیادہ نوائنٹی کو ریلیز کر زندگی منفی اسپرٹس کو بائنڈ کرتے ہیں حکم دیتے ہیں دور ہو جائیں قرآن رسوانی باپ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ایمان رکھا ہے جو کچھ ہم نے اقرار کیا ہے جو کچھ مانگا ہے وہ ہم نے آج پا لیا ہے اور ہم اقرار کرتے رہیں گے اور ہم مانگتے رہیں گے جب تک یہ چیز ہے جن کے لیے آج ہم نے امید اور ایمان رکھا ہے یہ وقوع میں نہیں آ جاتی ہے. ہے جو ان چیزوں کو جو نہیں ایسے بلا لیتا ہے گویا کہ وہ موجود ہے خداون آج تو ہمیں تبدیل کر ہمارے حالات کو تبدیل کر رہا ہے ہم شکر کرتے ہیں یسو کے زندہ اور کادر نام خداون ہمیں کو بھرک دے